قدام دارا چھرے کلا انقاض ترجمی ہوئی کیا واغا ترجمہ منصور سلیوی کہ گنگلو روایت کی ذکر بھی اشارتی را چھرے چھرے سنو روایت کی بورا قدر حاصل کلاسوں ظاہل دین میں شکاہ ذکر گئی کہ پا حدیث کی ذکر رسیب دے ایمار بخاری پا مناقق کدو غصر خلو ایمار بخاری پا مناقق کدو غصر خلو ایمار بخاری پا مناقق کدو غصر خل دو خلوق دیکن سراسل نشترے سراسل دین جواب وطاق کیا ذکر کئی فاظر رواد کی اشارت یہ دیکھ کلا کلا سرجم مناقب کی اشارتی تھی دانا بس کفدی موجود کیا نشترے لیکن فاظر رواد کی اشترے لقدر تبی بورا فاظر جن علیہ جبتن و علیہا سپرتن علیہا آسر و سپرتن اوزار کی فاظر تمیدی کی امتبار امسن کے رادي خلوقن دے ہیں قَقْنَ ذَرَ دِیَرَا چِبا حَسِسَكَ ذِكَرِ رَتِّب دے دے دوں تک ازا خلوق ذکر اشارہ دے ترہ چِتیب عام دے شامل دے خلوق سن غصر خلوق بسراثم الراتم من السیاب مقصود ازالہ لکاگر تباق و خلوق میں اکر نہیں غصر خلوق بسراثم الراتم من السیابون درین تحقیق در اشکالات جو ہم اس میں سانی بے اشکالات لگے جواب آ اللہ میں سیدھی ذ امام قریب با منعقات در کو غسل خلق من السیاہ بانے حدیث سے ذکر دے بھڑی کہ تکم غسل دے دا غسل من البدن دے من السیاہ بندے لکا کہ لکھ کی گئی وان زع آنسل جببانا جو بیخ ربیدر صورت دے وان زع جببت حدیث کی غسل بدن دے لکا او غسل سیاہ بندر سے بھڑی کہ لکھ کی گئی وان زیع. تو یہ خیال ہے بعد از حج غزر بنان شک یہ میں تیرے خراب معاملات میں ظاہرہ ہے ان یحرم احرام کے اور احرام کی نہران نمت کی احرام کی پر اتفاق نا روا ہے احرام ان ممنوعات الاحرام نے اور اندل احرام چل احرام مختلف بھی پوری گورت رنگی نہیں اندام صلح اقتلاقی امام عالیت رحمت اللہ علیہ صدا حضام مرویدت و عمرہ قدل اللہ ابن مررہ نہون جواز بطیب قبر ال احرام سینے خود سچ خیر زیو جن عبداللہ علیہ وآلہ وسلم پر آگا تیل فوری خولیت رہنم الزیر چو خوشبئی ہو پکے نب اور جب محرمت صلی اللہ علیہ وآلہ اگر کبا قادلیوی منا فروات داعشی رضا محابا رجی کمرس صلی جی. اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دا. باقی بھی, بھی, بھی من رہی حمدالحمد نحمل امی جائے مفنا بغبدافی دانے جائز ہے اگر و معلومی کہ ان اقاض ترالیم دو بخیرات مختار و, و مختار و امام اعظم و مابیدو ذکر اما خباب انگرد دو غصر و خدور تسلاث مرات من السیاح اذین معلومی کہ اعظم جواس ذا تیب على سیاح ازارتان اثر رو باقیان او عالم بدن جایز دنسکر سباب تیب این در احلام نکردو اذین اقاض تر جمع نظام مختار مختار دو امام ابو نحل برحمت اللہ رہے جس مال دی بار البدن مصطفل جائز دے کرک جرمی باقی بی اعتمال دی بار سیاپی جرمی نبا بخیر جائز دے کر جرمی باقی اوپا سہرام اور بے مناسب دے اندار تفسی لولا دے بابتی بائندر احرام حکم دتی بے جواز دائندر احرام وماربسو اعزاد کم شباب اندی ماربسو اعزاد رائدت عن جا خریمان لادوین جوز اندار جا با موارث اذا ارالو يفرموا ترجلو سرمقام دیوے تنهن او زانو بڑائی اے ترجلو سرمقام دیوے تنهن زانو بڑے بڑے شسرا دامس رخترا جیلا اے اسنے مجھے وارث پتکن بناوی اور جمهور مسنگار اے کی گمان دیوے ذا لگزام گر اولیشی مزیش اسرہ جو اختفر کی نور دیا اس پر جلم ری فنر مصرے قیمانی وقالبنا المحرم الرحان لیکیم محرم, محرم کشمالی حضام صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف المحرم الرحان بیکیمہ محرم کشمالی درہ احمد بن حبل فرزبانیتا دے جائز بے دکراہیت نہ اسحاب درائے امام شایفیر احمد اللہ علیہ حرام ہوئے و پی لیوہ دازم موالک او احلاق مکرہ ہوئے پی جلائے دن دادے چکم لباتا دی فیبہ دی خوشبودار دی مل پاتھ میم سراہی چار لا کرتی یہ کمپوٹی در طول کچھ بوزار دی مانے کو آکے ہدا پچھ بوزار دی دانے شم جائن دے دینا نظا کرنے شد پانے جیب آردی ایترہ حلمن ہوتی ایترہ حلمن ہوتی دانے شم جائن دی میرے اتفا جمہور پر جواز دے مہاوردی لائکہ حلمن ہوتی کرش گئی گولیش نو کرش پشمی تھی دفار کرباس دی. محمد تو اپنے حرام نہیں اور رضوان دے پی دیئے گئے وہ آلک رحنات آگے مگروح ہے اور رضوان دے پی دی. دینے ہے درے محبتی چہدہ یتخد من انتیب اور سر رہم شید بخار دے پی لکھر رام بیس چاہم دین اکھر سیم شید دی رفار کرنیم شید داری بھی کور حرام دی وہ سبب رضوان دے پی دینے ویاندرو فلمر آسلامی تفاق نصرہ دا محرم پائنکی کتیشی داریو تضاو بیمایہ کلو دوی کولیشی پردسی چپڑیشی کاغت تین دیکھو گوڑی دی دوی پدیت زنبانی کولیشی وقار آتا ہے تخط تمو دا بیاند آبام با سور ازارہ دا آجو حرم گتب فلاس کولیشی ویاندو سورہ میاں میاں میری فقہ باٹے ماٹے لاج جناں نوں من کر بھئی جوڑ رہنوں اندھا نہیں فرمایا تھا سی تر سوڑہ جوڑتا جاوہ باں اوہ بندے نے شرا پای کے پر جی پار کی آزاد مغزادی تا کبر ڈرائیور نے مگروں قدم قدماں لندے ہوئے قدم قدماں اپنے ہی مسوبن کہتے ہیں جامعہ ذکرن والا کرا اشته مت تبان باسا باق نے پڑھی اچھن راہ جانگو والی سبحان اللہ رکھی ثریر سیر یترن اورن غریز کوکرو بھی تو میں رکھی گئی تو با دیگر امرنین میں استعمال ہو جائیں گی ماں دار علماء سقی ستار ابو عبداللہ ان دار ضرورت بنا ہماری متکلم مقصد منین استعمال ہو جائیں گا دال متقن الی الذین یرحلون ھو جہا سیل افدال یرحلون ينتقلون قدیم متکرب قاو ھو دال علی مخت او کتشارون دینا با بیذ حدن کی رحن وضع الرحل آل بعیر اخوض اجمال اخوض اجمال رحل اخوض اجل کی گئی نیرحلونا بعیر اخوض اجهاد اگر خط نظر فدائقی دیو جو راجح یرحلونا اگر خط نظر فدائقی دیو جو راجح یرحلونا جا غیبا مندقل قول اخوض اجلاعی ناکار بکا ورقلا با فرنان کی سوام نقش پل اورد کردید دلال اجلاعنی ضرورت بھی نظرات بھی نابانی معنی رسید احمد کو ہی آغا دک ہدین غالمی کی شدہ لسررت میں چکر فلعورت تھے ولے سطر باورت پر لنسام راضی جکر پسیت رکھے وعنی مرشد سررت میں پیدا کی اور جب مہور دیکھر کہ شدہ رائے وہاں لازے رائے ہو نور جب مہور پہ سکبان مردید جامع سراوید سغیرہ سراوید سراوید ہے سراوید ہے ولی اگر سراوید ہے کارو سراوید ولی سراوید ہے لیکن سراوید ہے سراوید ہے سراوید ہے جواب نگر جمہوری تجویز مجھے چاہنم دو وہاں میں مبانا میں یہ دل <سؤال> ازار کھلی بس اسراویی یہاں جزار دنوں دو دن بید اسراویی لواق دی چنکہ اندھا کہ ازار کی خط بلاورتنا در دی وجہ نے رجائش اندھا دا در بنابانی مطلقل <سؤال> لنے وہاں رضی حدت جنا معاملہ بیو سبا قضا حدت ا تھا جون نیا جا نہیں رہا قران میں ہمارا یہ دارنگ نہیں دے گی یہ دہر میں سے پوری قلبی دل بیتی بارا نماز نیمہ پوری ہوا ذکر کرتے ہیں ابراہیم سلام صبحانے ذکر کرتے ہیں ابراہیم مادر ہوا کہم سعید نہ کہیں مصطفی سعید مادبر ابراہیم قال ما قصنا في قوله تکہ بقاوات عبداللہ نے چنانچہ مقابل موکو کے مرحوم عیدین موکو فطرہ کے مقابل مقرر ہوئی تکہ شیشے کے بقاوات عبد الناصر حادثہ سلسلہ ارشین مسور اور ضمنی اجازت نے کہ عالم جان اندر لا پیش دیبی ہمارے بارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پر گنوش گئی کہ نبی نے سلام علی اور دا اثر قابل المدقوق في موقوف مترند. باليادكنا بالله يسره بالاسماء الملكان ترحم من كلش منادي امامك عدد النبي صلى فمن هل من الذين ولياتنا و قال ربنا نورنا على الذين امنوا و قال ربنا نورنا على الذين دا لو چمکی تربیت اے جماعت خطر لے دی مولا صلابت اور تبیہ وانا خبر میرے دا پیدہ تھا کہ میرے دا ادامین چپک کی تربیت شروع ہے علی تعالی سے ادونج اخلا باطل کا ہیں م مقام کے ہرہ کو صلابت اللہ لو ذکر کی ما ہم سن اللہ من عند المسجد احرام نبی صلی اللہ جماعت طبا نے تک اللہ اللہ سبحانہ علیہ وسلم نے اتیابی وی انتا زنا بھولا کی یو صلح قالا اگرانا مالکنہ اگرانا اگرانا انتا زیان قولی ایرسول مالکنہ اسیلیدانی لام آدمی لام دعا سید باب مالبسک محمد بن اسیال کمی جامعیں باغوندی وہ با دے کہ لام سیدہ بیان مرفوز بادمکہ ذکر زمالونت پا حدیف کی زیمنند دے صرفت شدہ وہ مجودر ساتھ لام ثابت چی مالا ا ذاب کے صاحب تقریر مرغوزم صاحب کے بعد تو صریحا خاصی معارض کے صفحہ نمبر رقم کے صفحہ تا صریحا ان سے تشریح میں تمام تصاحی نے فرضوس ناگراروانیا کو دستورات کے ساتھ بحث کرتے کہ ادوسامتش ملبوز دینا ملک انشاءالی ہے کہ ترک سیاہات اولاد ہے پر اسمت تکیرن حسنات پانی اگر دعا ضروری دی پیری اندی کر تو ترک سیاہات اولاد ہے نکنے ترسیس کا ذکر کا اپنی زیمنہ دکر کر خدیس اور خواہد سبانید و براتان شکوانٹر جنب آنے والا ناو بندی ہے او دانیدنہ ساورات مقصد انداز ہے آمائی محنان چیتا سجام تو خیوکا تو خوکا تو خوکا تو خوکا اگر بارانی چلاغی سٹو پیوی نی ساتن نراسوی سر بنا پڑے والی کہ پاک پڑکی بنا پڑے موحا جی اللہ حضون دان پیاندو ضرورت چنو بنالے چپن پند میں سلکو پیان حولی خواہما سورا نکاندے او پر اکی ولاتر بسمیل السیامی شیعان دستہو دافراہ جاغیز دافراہ سے دسانو دفاہ متقل من دیدو فضل فارسیم پیحرام دی او رسید خانمات اللہ یقصر محرم محرم بسنین دیو گا منزئی بینا وراحب جسد رو دام السلام دا حلق و اختلافید عرص و با مناخت ونا مطاری کہ سنید عوروب جنابت راشق پہارت چہرام کی کینہ موسل جائز تھی برکی واجب تھی بلیت دفاع اور بغیر جنابتنا لیت تبرید میں خورت بفارہ موسل کرنگی دی میں مارک مسینی دی موسل قولت دے وے نہ چتا سبب تفاضل دتا تے نہ دوام جوڑی کے آداب مناسب نہیں اسکے بھیگے بس سبب تفاضل اے اس دا ایکول اس تو کرجی آداب مناسب نہیں ابا رب کہے کہ تقدیر سر راضی پر ہووانی کہ تیمور مسنداں سے جائے جو وقت پر راس ا جائز لیکن برابر کے کمانش پر شاستر سے بھی کہ سرودی ماں جان دے لازم المصمرخه هو را درجن و قمصيبنا اما کي زي اديگه ترجن و استراخ نشار و ترجن نه را به مولد کي چ جائز ترجن په بشت ديختنه و دي ولا حت جسده لم کرے جسد انا اپ ਜਾਣي چې مولد په بشت ديختنه و بدن قبل لا د في, في الارض سوبر نہیں سننا تھا جو سینا پت مکہ باند قدم قمر سنا گی دی یادارن فر لو سن گی بروات متعددی یودا چی جی یہ جوز قدہو لاندو موذ لا موذین ارتن قنا ہم نے بات ختم نہ فی ہرن و دا علی کی ہر موذ دی بنی আদম ذات تل جائز نہیں محرش پر دیکھ گردر پیدا کی لکھ نے او گبر سروالا بید خرزان تضیون خیر بن ساید داو سن سن سن. او داو دقوستن ایز آرکت با سیدن او کم خالقات اوکو کرسرن اکر جامونی احنا بیان دکر کہی یا تصدق بی این شہ انکان ناہم سے چیوئی او اسنا معارض دکر کہ حقنة من ثملتن او اسحاب مراوی سے احنا تقدیر لکی جا این شہ انکان جنوی، یو کجنوی، دو کجنوی، موٹے اور چھا بھی فرض ذکر پیدا ہے روا صف سر کیوا تو کیلا کا سروے دے کر میں نے ذمہ داری کی اور پچھلے فضان بہن سیدی اللہ تعالی بات ذکر تلفون من راشی وجسدیہ الہ رسنا مرادون شون تلفون من راشی وجسدیہ من ارض والله تمام اور بیا دنا دنا منخمر بولا دنا راو مجرید قالو <سؤال> الله نے تبو دنا تو متا انا رفا نبی صلى الله عليه وسلم نارو تا لکٹری غری تمہارا غبرن ملتے فلکنا بولا بچلاما بولا نبی رضا ازاک ازا معلمی گی کہ رکوک دو قسان ازا با ضرور عرد دابوئی با من کا فحج بے مناسب نہ دے ضرور با من تک کچھ جائز ہے ازا یدیق الدابا ازا آبا طاقت دے لئی جواد رکوک او دویم صلی اللہ علیہ وسلم با ضرور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نسل فدی کے بیواز آنم العباس رضی اللہ عنہ انہا رضی اللہ عنہ قانا صلی اللہ علیہ وسلم رسول پر نبی علیہ سرع السلام بسیں دار جنا فرمذری پی ہوئی ثم ارض پر بالذاب المدذری پینے ہے سورج پر حضرت ابن عباس رنو فرمایا کھوے عبداللہ ابن عباس رنو وفات رحمہ قالا میں ذر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یربی حتا رما رم جبرت راسوا غڑ وائی انہوں نے وصامرن ہو پنجاب وائی یہ ہمیں چھوڑنے پیارے اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتا کے جمرا طلاقب اس کو نوش تھا داوار جی لا کے لا کے ناف ماکارا کے چر میں ذلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے بھی وہ لڑار کے دوڑ وہاں نظر بڑا کو سہی سے دوڑہ پٹولار کے دوڑ مر گئے وہ سامعن وہ مر گئے سعاد نبی علیہ السلام نے ندل حالت بہن والی سی اور ذمذری پھینے بعد مر گئے تھے اور رکو صفل عباس ترمیلا پوری حالت دتو ایلا بیان نہیں ہے نجربہ ماش ذہ ولون گہی مارا کے مثال کی ترخیض عام میں ذمہ دار ہے تے پھر اعتراض و فارق باکہ ان ثابت مجموعے دے کلام دا, دا نہ خبر نہ چہرے ادا خبر ہے کہ نہ مصطفی اور ثابت دے کلام دے دو داروں نے دارا چی جی، لم یزرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سرچہ ہر یو داو دے کہ ہر یو پرٹور دار کے مرگ گئے تھے دا حالت تر مذنفی کے علیشی ہو سامردنہ ہو فتر مذنفیت میں انا پر بیان دا حالت فنجعبات کے علیشی نمالہ در فقیدا ہمائن ثابت من مجموع دا دا کلام مجموعہ ما ثابت نے مصطفیٰ تھے دے مجموعی دے کلام دے داروں نے لم یزرین نبی صلی اگر بیانی حالت نبیر اسلام اور تلویات تردو مذارفی فوری اد مذارفی دی منا فوری فضن عباد میں نے حصابیت مجمعی دی دو کلام دعا اللہ سوچی دم یزنی صلی اللہ علیہ وسلم یربی ہمشہ ان نبیر اسلام کی تلویہ ویلہ حد دارما جمرت العقبہ یوی مشہ جمرت العقبہ حد تاظ فاردو دی معباب مخارفی مروم دار سے دا حدیثا چین قطاع سرۃ القی پرانشتی حاجی کردام وقف جمرس جمہور حد امام شافی احمد جمع اختنار اور مفن کی امساك و انتہاۃ ابتداء الرمیہ کیذا تو اتمام الرمیہ کیذا یموز کر کے یہ کہ ابتداء الرمیہ 54 گٹے گزار کے بس امساك ان تربیت ہو گئی اور علاوہ بغیر کر کے عین اتمام الرمیہ جی میں مدد الکورس الروان نے برواز کی عبد عمر صدر حرم کراچی لبیم سکانی ہم سکو امساك ان تربیت پر هند دخول حرم الستر يمسکو الروان خدا بالار زارافات روان چی د جوان ان باب انسان کی کل روان چار افات کا فنام قاریز رہ جیمان عدانت ہے متذ جمعور کی یلبیحۃ ارماجمۃ الاکبا امام آیا کہ میں خیال کا والے کا والے کا والے کا والے کا والے کا والے کا والے کا والے کا والے کا والے کا والے کا والے کا والے کا جامعنا ہاران کے لامحرمہ جس سے معاذ سیاہ پر للمحرم اختلافی مسئلہ ہے شو ابھی جائز ہے یا دار کے جائز ہے بنا فضیلت احناف ہی جائز ہے وہ دودھن فضیلت وہی مبال دروات مختلف دی اور وقت داغینہ کراہت سے رسن ذکر بھی سوا حرام بلا علاوہ پر مسئلہ کہ مکروہ دیا کو فیدین رازمی کی وہ کلچے ڈک کرنگ لوئی وہ جلے اختلاف چانس فرد باب دو تیب نہ دے سو کچھ منا کہنا پاکوی داد باب دو نہ دے دیگو خوشبیشتا وہاں پاکو اس سماد و خوشبید محرم تفارا منا دے دیوجل اس دباس سے اسیابی معصور منا زنانہ دا, دا فارف حالت سے احرام کیوں دا سڑی دا فارف اطلقن منادے بنا کو مسلک دا احنا کو بانے حقم کی جائز بھی لکا شوافیح حنا بلا نامی ویلے صلاحات جیب اگلے امیل منین مقصر نمدارے لکر سجابر رنہو ذکر کئی جی کہ دیر فارف جیب رشتے لئے اگلہ دا خود منہ جیب انہی صلاحات جیب وہ تعارف ان یہ وجرہ یا جازوئے ازا دراب مومن نے فدائے سلا پانی وکالات وے مومنین لا تل تتلسم یا لا تتلسم بنا فنہ یا بنا اخبار رب العالمین کا ما ظاہر لا تتلسم علماء نے بیٹھے پر وہ جو عورتیں ہیں کہ یہ انہیں قلنا سالر جاتی بنوئی صدا تم مربوشی بانی دے ہو جانا ذکر کہی علماء کہ احرام دل سجی پا سر کی سر بن پتائی احرام دل سجی پا مخیر جلس مخبا نپتائی وچی مخ اجنبی نبی اجنبی کا ساند لا نبی اپتائی لقدم منی روایت رہ دی کلب سوک پحاری قافلہ مخدران منگ بان قطع نقام ومخبانی او کلب جسوک محیطنور بیا ملو قابدت لا صبر قام نو پتائی مخلنا فبور خبانی ولا تل تل ولا دا ورنگ کی فورس کی. نور لال جو عمر میں اللہ یقین دیکھو فما سربانی خوشبیج دا خطفیب کی تفیب دے دیو جو سمار علم طرح آشدو با سب بالحولی والسو بالاسود دائم با اتفاقی دا باق نکانو امومنین پر سمار دا بانی لِلنساء دیو جو سڑی دین مستعمالی لنسائی کری خالی مستعمالی اول سو بالاسود و جامتون ربانی والمورد والابرنگی نورت خبر اتفاق فیب دے رسمال جبل اتفق الرواد انسمعها التويجنا بالاتفاق ما والد والمرابط الذي لو منا بالنول المشبب بالورد, بالورد سنتباني ورد باني وشي ان غلابير داثرت حاغد لون وراث را مشابح والمنون ان اول مرط ان غصوب مدون بالنول الشبيه بالورد اغصان چرنگي بنول الشبيه بالورد سنتباني ورد خوب ادابی مسرت کی مسرت محرم جامونا اور قران کی طرف امام عبداللہ نے باقی قران کا حدیث سن مدینہ سے فرمایا مترجم ہے جو اللہ علیہ وسلم دا او ان ہر قسمت اگر ہم سادر او رنگ چرنگ شوئی فضا فراؤنا بانے او دا سے ڈک رنگ بھی کی تردہ و رٹا فضا کی فبدل بانے کی رنگ تفاقی فریگی تو اندرہ شیع و رٹا تر فضا کا اپیلہ کی ذنبیہ جائز اللہ تی تردہ وارلہ جائز کی رٹا فضا کی رنگ بانے انڈک رنگ بھی فاسبہ عبدالحلیفہ داخل شہ وقت سوا کی فضل خریفہ مقام کی رکھے براحل دو ریسو شہ براحل بانے حط استوال مقام کے خلاف دے بہترین ہو دے شاغا ذکر ناروانی نے بڑے دے بے دان دا دے او دا حناو خلال مقام السرات نا دے ولی عبداللہ بن عباسل ہوئی او دا روح تب او داود دے قال انیل آلم الناس بذالکا زخفوئیم تفسیر روح ادرا دے جتا پوچو آجب دل اصلاف اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباسل رسول تعلقم دے اصلاف صاحبوں نے مقام دے احرام دلیمی رسول اللہ علیہ وسلم کیسے ہوگی یا دیکھیں تو جواب بردتے اے جن چھکھ ان الالم الناس بذار کا نہ کوئی ذکر کرنا فتیبانی غدار احل بالحج حين فرغ من رکعتیں احرام طلاق تربے ہوئے نبی علیہ السلام دا حج کر جی باہر شذ دور کا جو زہرام نہ و சமய دار کا پا من تب تلوی واڑڑا پا وہاں فزت ان ہو ناری وسم محفوظ لا دارین روات شروع کو چے مقام صلات نے نیت ادل تنبے بَرَمَسْتَ عَلَتْ بِهِ نَاقَةٌ فَرَمَسْتَ عَلَتْ فَلَجَشَّدَتْ ذُرَاعُهَا وَشَرُجُهَا نَاقَةٌ أَهْلَ لَا بَيْتٍ بِوَرَبِّكَ وَقَارُوا رَقَمَ كَسَانُ جَدَ وَقَارُوا إِنَّمَا هَذِهِ النَّارُ تَعْرُبُ بِهِ نَاقَةٌ جَهْرَامٌ عَلَى نَبِيِّكَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَرَبَّيَ رَجُلٌ شِتَتَتْ ذُرَاعُهَا نَاقَةٌ ثُمَّ مَذَارُ اور دا نور و مرمرہ قران دغه صلی بیان د دین نور کله ک هر کو جو موجود رات وحیم الله عبد الله بن عباس هو وحیم الله لقد او جو وحیم مصلا حسن من الله برک نه نبی رسال محمد مقام صلات نہ قال او جو مصلاه او حدیث تمام درک سبابو زاود 160 میں سمگی موجوده رضی اللہ سعید بن جن تو قول عمل کے تقوال عبد الله بن عباس مقام صلات مدنی اداما سب احلاف نے نماقام الصلاه میں تھری ظاہوری طبیوری فہیندر کو کہ میں نا مثالیں پھہین دو ذا بہذا احرام نبی علیہ السلام مو داوا کا حج زاب پن دشتم زرزر زرزر بانی. فنزورج بانی. فنزورج اور بین ذرۃ کے باقی میں بین سسٹم شروع بین سسٹم ذر کے دیوانے نبی در سلام نے تحت بین ذر خلیفینا وقدم مکہ تربعان دا طور کے منظر شروع رامے مکہ مہ زمے تا فتلو رمذ الحج یبانی لاربال یال خلون من ذل حجاب وذل رمذ الحج یبانی بین سسٹم پالواڑو بینم بادرا اور تو اپ قدمت اللہ نو سایو کے میں دان حلال نہ من اجلی بدنی ہی زاد سیدرا اسے نورو سے نور حکم کو اذا من اجلی بدنی ہی زاد وجتو جی صوت ہدیو کی مت رضا تاب دان جا حلالی جانو قلدا ذو حلالے چلے میدان سے بندے او چا صوت ہدی کی لگا فر جی تیاری سے سمنا ضرب اعالمک میں خوش میں کہ کی حضور گھر سا اسم اجبر او مہن بال حجۃ احرام تن کے بحسرا نہ نو مقدمہ قائم رکھا گھر راتوں والی بھی خدا کے اتصال میں محمل بالحج المقصود بسفر حج کی تفصیل ہے ولم يخرب الكعبا بالطواف بها نو نسی چھوے کعبہ پس طواف رضی اللہ کی انت کا ثواب اول جوں دیتا دل طواف ظاہرت پوری دینو نبی نے سامنے نشی چھوے ثواب نبی نے صلوات و سلام پس ثواب ثواف خدا دیวจنا نفال صورت علل امت جو ختم دا واجب بن گڑی نو نے جے شبی کا بیٹا بے ثواب پس ثواب خدا دنا اگ دی کا بینا اوازن حتانے دیو کپل دیو شبی تا حتار جامع عرفا بے ثواب ذکل کر چمذرا ہوئی کا ونا مندرائے عرفا جو اپن شرارہ دینا و ہمارا صاحبون بے امرکو صحابو تا جی توافقی دی بیتنا او دل صفانہ لا حج دون دو مروا دا صوافو حج دون دوافو حج دو سمیون قصر امرو کلاو امر اصحابو دکو دا خلا دان حلال لکو امرکو صحابو تا جی توافقی دی بیتنا امرو کی و بین صفا سمیون قصر بیتان حلال کی من رغو سے انہاو حل کے ذکر ذکر نکچی رسپسی دیم تحلیل روان دے نہ نا اگلے نایگی جو خالی میں والدہ کہ بیعت سمو حل وضع اگرنے ولم يكن معوبن سنذا حكم بالتحليل حكم بالتحليل فسمرينا چار بار اٹھوڑو بار نو لمن لم يكن معوبن چاہتا چی بدنا وسنا وسو ذبند نیو کرے لم يكن معوبن نتون خلل حاجت جل پر زونی بھی ما قال مو امرا تو پھر وہ حلال تھا کہ نبی بھی واوامر حلال چن قربان صحار اور دیو حلال المصیاب حلال ان صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم